پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا من علق اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے اقرأ وربك پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم سے تعلیم دی انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے ان لی سچ تو یہ ہے کہ تمہارے پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے اَرَأَيْتَ اِن کَانَ عَلَى الْهُدَى بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو او اَمَرَ بِالتَّقْوَى یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں اَرَأَيْتَ اِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى بھلا لاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ مو موڑتا ہو المیا کیا اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ناصیتٍ، خاطئة اس پیشانی کے بال جو جھوٹی ہے گنہ گار ہے اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو ہم دو زخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے تو <سلام> <سلام> <سلام> ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ